رحم الراب شروع چوبیسواں سبق المدرس و افتخن یا علیو اے علی نافذی کھول دو علی, جن علی انہا لا ہو وہ یقیناً وہ نہیں کھلتی ہے فقد اوجہ نظلاج تو اس کا کنڈا تیرا ہو گیا ہے یمکنو تقویم وجاج ہی اللہ یمکنوں کیا ممکن نہیں ہے اس کے ٹیڑھ پن کو سیدھا کرنا اے وجاج اے وجہ یا وجہ سے مصدر ہے اور تقویم قوو قوو سے مصدر ہے کیا اس کے ٹیڑھ پن کو سیدھا کرنا ممکن نہیں ہے ہا وا ہم نے کوشش کی ہے غلم تمکن ڈالے کا اور ہم ایسا نہیں کر سکے اور ہمیں اس بات کی قدرت نہیں ہوئی یعنی ہم ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تمکانہ یا تمکن کے بعد مل آگے تو کسی کام کو کر سکنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وجب کا محمد الحمد تمہارا چہرہ سرخ ہے اے احمد کا کا غذبان گیا کہ تم شدید لگتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ تم شدید غصے میں ہو نعم لقد جعفر ہی لقد یقینا مجھے غصے میں ڈال دیا ہے جعفر میں ہی اس نے مجھ سے مداق کر کے سخریہ مداح کرنا تم قوم من منهم۔ اے ایمان والو نہ مذاق کرے تم میں سے کوئی قوم کسی قوم سے ع ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو ولا نسا امن نسا ان اور نہ عورتیں عورتوں سے یعنی عورتیں عورتوں کا مداق نہ اڑائیں ین نہ خیرمن ہُن نہ ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں جا یعنی ہو فر بلا کیوں نہیں اصل فر اللہ اتوب و ارے ہی خوش کا ایوب اپنی کافی پکڑو اے ای ایو جو سلم الہد استاد اسے کرتے ہیں حوالے کرتے ہیں دیتے ہیں بغا کروی میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں نہ تم پر ضروری ہے کہ تم محنت کرو انشاء اللہ اقراط آیت پڑھو اے حامد بہادر استعادی اعدب اللہ شیطان الردی پڑنے کے بعد یوم طبی وجوہ ہوں تسو جس دن سفید ہو جائیں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہو جائیں گے کچھ چہرے سفید سے مراد یعنی جس دن روشن ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے قرآم ملوی نسبت وہ تو جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا اکفر تم باد کیا تم نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد پو خل آداب ادما خن تم تخفروم تو تم چکو اداب کو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے اور امین ابی وجوہ ففی رحمت اللہ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے چہرے روشن ہو گئے ہوں, جن کے جن کے چہرے روشن ہوں گے ففیر احمت اللہ تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے فی ہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے المدر سے استاد اقرا الحدیث یا ایوب حدیث کو پڑھو اے ایوب روایت ان ہے ان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حتی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے منع فرمایا اندارتی پھل کو بیچنے سے حطیباء صلاح یہاں تک کہ اس کا درست ہونا واضح ہو جائے یعنی اس کا آ, کھانے کے قابل ہو جانا ہو جائے, اس کا پھل لگ دے اور پکنے کے قریب ہو جائے وہ عالی نقل حتی یز ہوا اور کھجور کو کھجور کے گرخت کو منا یعنی بیچنے سے منع کیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے, یہاں تک کہ وہ پک جائے کیلا کہا گیا اما او یزح اور یزح سے کیا مراد ہے او ما اور سے حتی میں سے کیا مراد ہے اور آپ نے فرمایا کہ وہ سرخ ہو جائے یا زرد ہو جائے مطلب یہ ہے کھانے کے قابل ہو جائے نگران داخل ہوتا ہے المراکب نگران فی مکتبی میرے دفتر میں ایک گھڑی ہے با تحت سلاۃ ظہر وہ پائی گئی ہے لفظیمانہ با محاورہ ترجمہ کریں گے وہ ملی ہے کل فل مسلح نماز گاہ میں بادامن تحصلا ظہر اس کے بعد ظہر کی نماز ختم ہو چکی تھی ظہر کی نماز ختم ہو جانے کے بعد کل وہاں سے گھڑی ملی ہے پمن تو جس کی گھڑی گم کر دی گئی ہو لفظی ترجمہ محاورہ ترجمہ کریں گے کہ جس کی گھڑی گم ہو گئی ہو فل بی تو اسے چاہیے وہ مجھ سے رابطہ کرے باداما تہ درسو بعد اس کے, کے سبق ختم ہو جائے یعنی سبق ختم ہو جانے کے بعد نمبر ایک عجیب آنے آتی آتی مشکل نمبر ایک ہے آنے والے سوالوں کا جواب لما, لما غذیب احمد والا جعفر احمد جعفر پر ناراض کیوں ہوا لن سخ ان سخن ہو اس لیے جن کے چہرے جائیں گے قیامت فل مسلح اور کب باد منتحد میں سے فا بھی حمس الفاظ اللہ حمزہ زیادہ کر دیا گیا ہے فا سے پہلے فرض اللہ اور لام کو اس میں لام کلمہ کو ڈبل کر دیا گیا ہے دگنا کر دیا گیا ہے یا تھی حاد الباب فل العوب یہ باب استعمال آتا ہے یعنی استعمال ہوتا ہے رنگوں میں اور عیوب میں اوب و نقائص کو بیان کرنے میں و بن ہا باب افعال لا اور اسی سے افالف حمز قبل ال اس میں زیادہ کر دیا گیا حمز وہ علیف ال اور علیف کلمہ کے بعد کلما کو ڈبل کر دیا گیا ہے یاطف الوانی اور یہ باب آتا ہے انہیں استعمال ہوتا ہے رنگوں میں اس من الد الحاین سبق سے نکالیے ان افعال کو جو ان دو افواب سے میں سے وارد ہوئے ہیں سبق میں دیکھیے اس میں ایک ہے اے وجہ پھر آگے اے وجہ اسی کا مصدر ہے محمر یح یحمرو سے اسم الفائل ہے آگے چل کر ہے تل یب یز یل یز پھر آگے ہے تسودو اسودا یسودو اس کے بعد ہے یح مارو احمار سے یسفار رو اسفار ر یسفار سے فیل مدارے نمبر تین تعمد المثال مثال پر غور ثم ثمہ حاطل مظارے فیل مظارے لائیے ولمستر مستر واسم الفال اور اسم الفائل من الفائل آنے والے فعلوں سے احمر احمر احمر یسفر ہونا اب یزا اب اسودہ سیاہ ہونا اسفرا کا معنی ہے پیلا ہونا زرد ہونا اس ود با یسو اس اخضر را يخضر را, را مخضر را سبز ہونا اے وج اے وج کسی چیز کا تیرا ہونا نمبر شار تعمل المثالہ مثال پر غور کی جئے ثم حات المظارع والمصدر واسم الفائل من الفعلین الاتیینی پھر فلم ادارے مضر اور اسم الفائل لائیے یعنی بنائیے آنے والے دونوں فلموں سے اشفار ر اشفار رشفی رن زرد ہونا احمار رحمار احمیر رن محمار ادہام م... کسی چیز کا بہت زیادہ کالا سیاہ ہونا ادھام ادحام ادھام ہی مام من سبزی مائل سیاہی کو کہتے ہیں یعنی ایسا سبزہ جو آ, اپنے پورے عروج پر ہو اور اس سبزے میں سیاہی کی طرف میلان ہو چکا ہو ازر بابا کلفیل یاتی اسی سے ہے مدحام کان ہم نے کہا یہ دو باغات کے بارے میں آیا ہے آ, ہر فعل کے باب کو ذکر کیجیے یاتی اس میں سے جو نیچے آ رہا ہے اس وقت اشتد یہ ظاہر ہے اس ودد ودد اس وقت افعلال ہے اور اشتد اشتداد ہے احمار اشتدا اشتدہ افتا الا اشتہ دادا یہ جو ہے یہ باب افتعال معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کا مادہ ہے شین دال, دال اشتد دا دا نہیں اشتد دا تو غاہر ہے شین اس کا مادہ نہیں ہو سکتا اف اللہ اشتہ دادا صحیح ہے یہ باب ہے یہ نہیں یا تو یہ مغالطے کے لیے یہاں دے کر دیا گیا ہے یا شاید غلطی لگی ہو اب ہام ہے اب یزا اف ہے اشتقا ہاں یہ مغالطے کے لیے ہی یہاں دیے گئے ہیں اشتقا یہ بھی باب افتحال ہے اشتقا یہ اف نہیں ہے بلکہ ہے اشتقا کا اس کا مادہ ہے شیم کاف کاف اگر یہ اس کو باب اف اف اف علاح کہا گیا تو اس کا مادہ بنے گا شینتا کاف اور شینتا کاف اس کا مادہ نہیں ہے امشق یہ باب انفعال ہے انفضا یہ باب انفعال ہے یہ بغالتے کے لیے ہی دیے گئے ہیں اے وجا یہ باب افعلا نمبر چھ تم امسلاف اللہ آنے والی مثالوں پہ غور کیجیے جو کہ افال کی ہے احترا کل اح خشب وسع لکڑی جل گئی اور سیاہ ہو گئی احترا کا تو باب افتعال سے ہے اور اس ودا افعلا سے افا سے غسل تو صوب الوسیف بابن میں نے میلے کپڑے کو صابن کے ساتھ دھویا تو وہ سفید ہو گیا یہ بغرزا باب افاء سے ہے قد اسفر رت اسنانو کا یا بنیا اللہ یقیناً زرد ہو گئے ہیں تمہارے دانت اے میرے بیٹے اللہ تستا کیا تم نسوات نہیں کرتے ہو استاق یس تاقو تو اسفر یہ افا سے ہے تخگر الحجار فربی درخت سرز ہو جاتے ہیں موسم بہار میں تخضر یہ تخراب افال ہے اس فر من اس کا خوف سے زرد ہو گیا یہ بھی باب افاء ہے غالیبل مدرس مرت وجنا تاہ اسپاک غصے میں آ گیا تو وجنا تاح کہتے ہیں گالوں کو تو اس کی دونوں یا کنپدیاں غالبن تو اس کی دونوں کنپدیاں سرخ ہو گئی اک میں ہاد سم اکاتا مرا کا مانا ہوتا ہے فرائی کرنا فرائی کرو اس مچھلی کو یہاں تک کہ سرخ ہو جائے كحمر يخ باب افيلا ہے اخر جہا منگل رہا اس کو نکال دو فرائی پین سے فورا رہا اس کے سرخ ہو جانے کے فوراً بعد ورنہ زیادہ دیر رہے گی ظاہر مچھلی تو پھر وہ جل کر کالی ہو جائے گی اس لیے کہا جو ہی سرخ ہو جائے جلدی نکال دو المنجل و استقامت ہوں درانتی اس کا سیدھا ہونا اس کے ٹیڑھے ہونے میں ہی ہے فل حدیث ہی حدیث میں ہے اولا وقت الاسر وقت یقیناً اصر کی نماز کا پہلا وقت ہے جب اس کا وقت داخل ہوتا ہے آخر وقت ہے حقینت فر و, و اور یقیناً اس کا آخری وقت ہے جب سورج زرد ہو جائے انا علی رضی اللہ عنہ یعنی بغیر شعاؤں کے زرد ٹک رہ جائے وہ اس کا آخری وقت ہے اس کے بعد اگر نماز رہ گئی ہو پڑی تو جا سکتی ہے بار بار وقت شروع ہو جاتا ہے ہم تھے جب سرخ ہو جاتی تھی لڑائی لڑائی کا سرخ ہو جانا خون آلود ہونا یہ کنایا تھا اس بات سے کہ لڑائی اپنے جوبن پہ پہنچ جاتی تھی ہم بچتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آپ کا سہارا لیتے تھے احمر الباسو عشت دل ہر بنگ کا شہید ہو جانا نمبر سات ارآ کا میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں راد ہی مانا علیما را علیما کے معنی میں ہے بہت را الکلبی تھا اور اس کا نام رکھا جاتا ہے ریا ایک ریا ہوتا ہے یا نظریہ دیکھنے یعنی جس کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے ایک را تعلق دل سے ہوتا ہے جس کے معنی خیال کرنا ہوتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ ر یا را کا مصدر رؤیتن بھی آتا ہے اور را بھی ر یا را کا مصدر رؤیتن آیت اس کا معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا اور رعا یا را آ یا رائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دل سے دیکھنا یعنی دل سے کسی چیز کو خیال کرنا تن سے بو را ربیا تو مفول ہی نہیں ر الکلبیا جو ہے یعنی خیال کرنے کے معنیٰ میں وہ دو مفہولوں کو حالت نصب میں لے جاتا ہے اصل و ہما مبتدا ان خبر ان کی اصل مبتدا اور خبر ہوتی ہے مسلح ذن ذنع کی طرح نہ یہ اصل میں تو مبتدا خبر ہیں۔ ارآ آ جائے تو کہیں گے ارآ کا ذیفن میں تمہیں ذیف یعنی کمزور خیال کرتا ہوں دیکھتا ہوں اور فر تنظیل وہ پاک میں ہے انہم قریبا یقیناً وہ اسے دور خیال کر رہے ہیں یعنی قیامت کے وقت کو اور ہم اسے قریب خیال کر رہے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ بالکل قریب ہے قیامت دور نہیں ہے امار البصریا جہاں تک رہا بصریہ کا تعلق ہے العینیہ یا الن نظریہ کی وجہ سے را البسری کہا جاتا ہے یعنی جس کا بس سے تعلق کو دیکھنے سے پتن سے ایک مفول آتا ہے اور ایک مفول کو حالت نسب ملے جاتا ہے ناہب آراسا کیا آپ نے استاد کو دیکھا ہے الکلبیا اد الجمل آتی را کلبیا کو داخل کیجیے آنے والے جملوں پہ انت مستلن اس سے ہوگا اور مستحجل فائر ہے کا مفول نمبر ایک ہے اور مساغل مفول نمبر دو ہے کیا تم طلبہ کو محنت کرنے والے خیال کرتے ہو تمہارے خیال میں کیا تمہارے خیال میں طلبہ محنتی ہے افعال میں سے ہے امید ظاہر کرنے کے پھیلوں میں سے امید ظاہر کرنے والے فعلوں میں سے وہ توفید الترجی یا اولشفا کا اور یہ ایسا فائدہ دیتا ہے امید کرنے کا یہ یعنی مانا دیتا ہے امید کرنے کا یا کسی چیز کا خدشہ و خطرہ محسوس کرنے کا اس اللہ طوبا علیہم ہے یعنی قریب ہے امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے ایجا امید کی جاتی ہے علیہم باہ وہ آسا انتک رہو شیم خیر الحق اور این ممکن ہے یعنی قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو یشا آسا یہاں امید ہے کی بجائے مانا کریں گے توقع ہے ممکن ہے ایم ممکن ہے یا جیسا لکھا ہوا ہے یوکشا اس بات کا یعنی خوف کیا جاتا ہے اس بات کا خدشہ محسوس کیا جاتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو یشا انتخی یعنی ڈرا جاتا ہے اس بات سے کہ تم ناپسند کرو امید ہے کہ تم ناپسند کرو کی بجائے یہ خطرہ ہے اس بات کا کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو ہوتا عملہ کانا آسا وہی عمل کرتا ہے جو کانا عمل کرتا ہے وہ کون خبر مزارے ان اور اس کی خبر ہوتی ہے فی الارے قطر بے ان جو ان کے ساتھ مل کر آ رہی ہوتی ہے نہ صلاح عنا بیکا ممکن ہے کہ اللہ تم ہمیں تمہارے سے تم تمہاری وجہ سے نفا دے ہونا لفظ الجلال اسمہا لفظ جلالہ یعنی اللہ رب العزت کا نام الجلال ویسے معنی عزت و کا نام کا لفظ یعنی اللہ اسم ہا وہ اسا کا اسم ہے بل مسدر المول العین فاخبر ہا اور مصدر اول جو ہے یعنی یہ اس کی خبر ہے تو مصدر مسدرمول اس لیے اس کو کہا اس لیے کہا کہ اس اللہ عینفا عنابی کا کمانا ہے ممکن ہے اللہ ہمیں تم سے نفع دے یعنی تمہارے سے نفع پہنچنا اللہ کی طرف سے تمہاری وجہ سے نفع پہنچنا یعنی ممکن ہے وہ فی استا انتفسر اسیتا انتف صداف فی العروی یعنی ممکن ہے کہ تم زمین میں فساد کرے اعسم و ہا یہاں اس کی جو تا ہے وہ اس کا اسم ہوگی ومست المول انتفسہ اور انتفسہ جو مسترم ہے وہ اس کی خبر ہے و اطاط اث اور اث آتا ہے تام متن تامہ بھی جس طرح یعنی وہ کانہ بادو کا تامہ ہوتا ہے کانا تامہ ناکسا کے الٹ یعنی جس, کی جس کا اسم اور خبر نہیں ہوتی واطا تام متن اور اثر تامہ بھی آتا ہے مرفو ہا یعنی وہ کفایت کر جاتا ہے اپنے مرفو کے ساتھ ہی اس کا صرف عزم ہی آتا ہے خبر نہیں آتی پر اتحتا ال خبر تو وہ خبر کا محتاج نہیں ہوتا وظاہلی ولیہ ان ولف علو اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے بعد ان آئے اور کوئی فیل آئے والی یعنی اس کے متصل آنا بعد آنا اس کے بعد متصل ان آئے اور ایک فیل آئے نہ وہ ممکن ہے کہ ہدایت دے مجھے میرا رب مصدر و فائل و اصا یہاں مستر الم اول جو ہے یہ اصا کا فائل ہے اس کو اصح تامہ کہیں گے پھر اس کا اسے خبر نہیں پھر اس کا ایک فائل ہوتا ہے وہ فی قیفہ محمد العنا اب محمد جو ظاہر ہے کسی دوست کا نام اب محمد کا حال کیا ہے اصون ممکن یعنی امید ہے کہ وہ پہلے سے بہتر ہو یا ناق ستن یہاں جائز ہے کہ آسا ناقیسا ہو وا لکھائے گا قدر تفیح زمیر مستط اور وہ اس وقت جب تو فرد کر لے اس میں ایک چھپی ہوئی زمیر تو اور جب تم فرض نہ کرو اس میں زمیر کو فح تام و تامہ ہوگا اص یقنہ احسینا یعنی کہ وہ یعنی اصاہ یونہ تو یقنہ کے اندر اگر ہوا زمین مستقر ہو تو پھر یہ یعنی اصا کا وہ جو ہے اینا یہ مختلف مؤور اسم ہو جائے گا رحسانہ خبر اور اگر اس میں زمین مستقر نہ سمجھو تو پھر اس یہ ہوگا یعنی تام تاممہ پھر ہم کہیں گے اصونا احسن اصل نا قسہ اصل ناقسا اسلحیہ ہُو استو ان جہاں تبدیل طرف نیچے آنے والے جملوں میں اینا زمالا اونا ہمارے کلاس فیلوز کہاں اس ہمارے کہاں ہے ان یحضر درسا اس میں ہوگا دردرسا زمیر کو ختم کر دیں بس کئی سب طالبات نئی طالبات کیسی ہیں آسینا یف ہم دروسا یعنی امید کی جاتی ہے امید ہے کہ وہ سبق اس بات سمجھ گئی ہوں گی تو آسینہ کی مجھے اسا کر دے اص یف ہم ول آسا تامہ تلا ناقصت ان فی ما یاتی کو تبدیل کیجیے ناقسہ میں فیما ان جملوں میں جو نیچے آ رہے ہیں آسا انک بال فد راسات الیا یہ فد راسات ہے شب کے نیچے زیر لگا لیں اوپر زبر ختم کر کے اص انک بلا فد راسات الیا ممکن ہے امید ہے کہ ہمیں قبول کر لیا جائے ہائر اسٹڈیز میں ادراسات الولیا یہ ہائر اسٹڈیز ہی اس کا درشنا کیا جا سکتا ہے یعنی اعلی تعلیم یہ ایم اے لیول کی جو تعلیم ہے اس کولیا کہتے ہیں درجات بی اے کے بعد اس کو ہم یوں کہ اس کو ہم کہاسات الیا ان تسافری ودن امید ہے تو کل سفر کرے گی آس ان تسافری ان بال انصاف امید ہے کہ ہمیں پرنسپل اجازت دے دیں گے واپس جانے کی بال انصراف پھرنا لوٹنا واپس جانا اس کا ہم کریں گے یسم علن بل انصراف آسا ان مسلم امید ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں اس کو ہم کریں گے اصل مسلمون تحق ادخل الصاف جملہ تعین من انشا کا علا ان انتقن ناقصۃ تنفی اولا و في الاخرى الخرا کو دو جملوں میں داخل کیجئے یعنی استعمال کیجئے اپنی انشا میں یعنی اپنی عبارت میں علا ان انتقن ناقص تنفیل اولا اس طرح سے کہ پہلا پہلے جملے میں اص ناقصا ہو اور دوسرے میں اصا تام ہو مثال کے طور پہ اصل مدرسو ریسو این من اسلام آباد غدن یہ اصل ناکیسا کی مثالیں ہیں اصل مدر ریسو من اسلام آباد غدن امید ہے کہ استاد کل اسلام آباد سے واپس آ جائیں گے اور تامما کی مثال اص ار جل من اسلام آباد غدن پھر سنیے کی مثال اصل مدر ریسو اور اصطام کی مثال اثاق الما کن تم تک فورون تو تم چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے ما یہ ماں مستری کہلائے گا بیما کن تم تک اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے یعنی اپنے کفر کرنے کی وجہ سے اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہے وہ چونکہ مزدر میں ہوگا اس لیے اس کو ماں مزدریا کہتے ہیں کم یعنی تمہارے ہونے کی وجہ سے نماز ختم ہو گئی اے باد انتہا یہاں بھی ماں مستریا ہے بادہ من تحت اصلاحت ملا کے بنے گے بعد من تحت اس بعد اس کے کہ نماز ختم ہو گئی نماز ختم ہونے کے بعد غلط لحم اداب الشدید یوم الحصاب ان کے لیے شدید عذاب ہے سخت عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ بھول گئے فراموش, انہوں نے فراموش کر دیا حساب کے دن کو حساب و کتاب کے دن کو یعنی حساب و کتاب کے دن کو فراموش کرنے اس سے غافل ہو جانے کی وجہ سے ان کے لیے سخت عذاب ہے سخت سزا ہے اے بی اس کا مصدر نسیون بھی آتا ہے نس بھی اور نس بھی دونوں طرح درست ہے اے بنسیانہم یا بنسیانہم یا کہنا بھی ٹھیک ہے یعنی یوم حساب کو بھول جانے فراموش کر دینے کی وجہ سے نمبر دسوت وجوہ تم تو یہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے اکفر تم سے پہلے یہاں ایک لفظ ہے ایک عبارت کہہ لیجیے محدود ہے ہونا جواب اما اما کا جو جواب ہے وہ محدوفن محضوف ہے وہ اور اس کی اصل اصل بارت یہ ہے فعو لَهُمْ اکفر بَعْدَ باد ایمان کم پوری بارت یوں ہے فعو قل الحم اکفر تم باد ایمان کم تو فیو لَهُمْ چونکہ پڑھنے والے کو خود بج آ رہا ہے کہ ہے اکفر تم باد ایمان سے مخاطب کر کے کہا جائے گا انہی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے تو جو بات خود بخود سمجھ آ رہی ہو انڈرسٹڈ ہو اس کو ہدف کر دینا ایجاز یعنی اختصار کہلاتا ہے اور وہ اسلوب یہاں استعمال کیا گیا ہے ہاتم فاقا دا استا کا فاقاد کے وزن پہ استا کا کو استا وا کا یستا ویکو تھا اصل میں ماما وما جم وا گال کو کہتے ہیں الخدو اما جم اور اس کی جمع کیا ہے الوجنا کی جمع الوجنات الحمد اللہ الب المین